کتاب الاحذوز امام بخاری یہ مباحث کے دلدل کتاب الذات اور کتاب الاحذوز کی کتاب المحاربین نیز دروازوں محظر کی یوں سلسلہ روا ذکر گئی بدی کی موصول مسند الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اتق مغلط عدد سرت داوال نہ غری فلنی اب اغان سریش تکرار تکار پر تکرار براہ تفصیل دشب دروازہ مقرر دی یو خل دروازہ غیر مقرر لکھے گی رقم کا مانی بھی مقدرہ شرینا کی اس سبب ظاہرہ انزجار اور معاصی گزیدہ کی حد وعقوبت تک حد ہوئی عقوبت مقدرہ من سبب ظاہرہ انزجار اور دینتہان المعاصی گزیدہ کی حد حضور کا حدود رہے گی مارا روی پہ گرا لا ناول باب ملاقات کے باب میں حد من حدود اور حدود اطراف المعاصی مرادی ان حدود شری من کلر خدا حد شری گردی یا حدود کو مانا دو مرا دیبارہ تہذیب کی باپ نکن دا حدیث نکن کی باپ او باب جی کر کتاب حی کر نقاب الحدود حدود اور بابر باغ بانے بابر حدود حدود باب و حدور تحزیرا مارنا سبب دا حد گردی بابر زین و شرب الخبر جملے, جملے لاغ سبب حد گرد دا شرب الخمر دے باپ و باراد تہذیر کے زینار اور تہذیر کے رشو و, و خمر اور بیان دا کام داغی استاد الراجی دثر کتابیں مانا تھا مرمی جو سڑے ارتقاب کی کافرت ہے حالانکہ جماعت مستقدار ارتقاد معاشیت سے کی دلیل خبار بھی نیو جواب دار عبد العباز کو تبصیر مانے مراد نور المان نہ مراد دا. یا محمول کو تغلید تجدید پانے یا اضاکان مستحل ذکر کہ مستحد مستحد معاشرتی کبر سے سڑے کافر گرد ذا بحيث ان كه حديث ما ناشر او ذكر اعتراض حديث ذكر بلا حاصل درس وشفك درس کی تو وشفك درس کی نمقام درس قال رايت انسان يذو هو مثمر الوراء يشرب الخمره حين يشرب هو مثمر الوراء كل الناس تقوى اخذ الشق قهرا وغلبة ہر تبوری وارا گانے کمار دی ایمان یا نفی دو نور دی ایمان یا محمود یا تغلیز تجدید نہ احصلدار اخف الحدود حد شردیر زمانے کے اعلی مقرر نوا کو چپڑے بلاسرال کو جھکا برا سرا ل کو چابک برا ترا سو ڈبرے پہ جڑ جامین سروے کراطیا علیہ نبیر کے امام تحابی گن احادی ذکر کئی فزی آبادی عبد الرحمان <سؤال> ہوشورہ تو مشورہ دا حد شر کا حدود حد قضب کی اجماع دا دی مہر دے, دے. انفی زمانت عمل کے مرفام کر اوکف جماع الصحابه انما جماع الصحابه في زمره مرذون في غارات دي وجنحات ياض ال احناب ذكرك اياد ياض ردي هذ صحابه غزره شال بلحمر كي و في غارات تنادم و ابيات الغارات تنادم الله عليه وسلم حدثنا خط المبار قال عندنا عيشا الله عليه وسلم ضرب بالقرن الجري و النالي نبی صلی نبی علیہ وسلم ضربا پی الخمری بالجرید والنار مقصود تر ضرب زرب متعین دو غلی گو پر شراب کی پر سانگت کجور بانے پر صفلو بانے جلہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کیا صلوی خور اوچیاد رام راحت راگلی پر بیجمار راگلی پر تو اچیو بانے پر زمانہ تو مرد راگلی باو من امام امرہ بزر بل حد پر بیتی وہ دنوں پہ بیل کی ورکی وہ کم چامل دو عمر رضا نہ ہو دے چامل راس رضا نہ ہو دا آگا نزوی تحت رکھرے ہو دنوں پہ کھوٹا کے خبر شو ادامہ کبر نہ دے پڑا کبانے ثانیان ورکو دا دفارزیات تاکید و دفارزیات تحزید دو کھوٹا کے ور شی دام کافی دابتان جی اور یہ قرار ہے حضرت ناصر علیہ الصلوۃ والسلام قالاتتنا وہ يقول قالنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بودیہ او بھی دین ایمان او وصفو و سکرہ و شفتہ شفتہ قال یذیوکنے بھگوان زہر البیت ذو جو کوٹا کیوں غید اور غیزبو ہیں بنا کوٹا کے ور ظرا بہو وذي قارات تنا قود وذي قارات تنا وظمذا انسن جديدا في هذه قالوا سمد ابراهيم النبي سرمدان يوراد ودي النبي صلى الله عليه وسلم راجل القسري بما يريد هو رت فمن الظالم الذي وواله بنا لي وواله بثوبي بثوبي ما تنذلي دلسندي ذا بثوبي تبل تجرك شلون تسلشكن قال بيتك ورا ما صار فرما ضرب قال بعض القوم اصلاك شرمول جاری خدا او تقوا ما كنت تقيما حدن على هذه النينز چه قائم کہ محط یہ چا با نے مرشی از ما سو کو فز لکی صدر کیا زغم یا تشك الا صاحب الخمر زواج صاحب الخمر نہ کوئی چلاغت و اجرات حدن مرشی نے ذمہ دیا ترکم اوذا ان توديته ول بيوديت تركم ولي وذلك امر رسول الله لم يا سنہ ذا من سنہ الى دو دو دو تشریف علی باول خلافت مرحومت لانت او تو شک رخم سچ تحليل تحلیل نے کہ سیران کی فدی میں زمین نے نزول کا پھر کی گیا اور یہ غراحت تصرا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں غراحت تصلیل ہے تو غراحت سنی خالد بن یزید بن سعید بن ابی خطاب ان رجلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس مو عبد الله وكان يلقب اماران قال اسم عبد الله لقب له معنی وہ زم خمدو نبی رس مظاہف کی ذات یزوت وہ کی دغرار دوراڑ کی پر پر <تصفيق> سر چاہیے سڑے بالکل بھی دن کی وحب اللہ اگر معاشرے اللہ سر ذاك الطباقه تصادر الشبيلي ورسوله فليغار حقنا ديننا عبد الله يجاب الغار حقنا انا محمد بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بسكرانا قالا يدريهم فمن ما يدريهم يدي يومنا ما ما يدريهم بسومي فمن صرف الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باب غلط کرانے اگر آپ کو یہ راگے نہ تارود نو نظر تدبیق تشارہ شروع کم لعنت چمانے دیں پھر باپ دا تعین او تشخیص راگ کہ پلان نمو آخری او کم چیز ہے جندا پھر باپ دا وصف سرا اندو وصف لحاظ سے پہ دون دا تشخیص تشخیص راگے نجائز دیں لعنت سارے لعنت شارے اگر آپ کو تفسیر سوئے پلان نظر بیامنا دیں متبادر متباد پڑے درگ مارے محبیل چیز دے پھڑی بان دو کی دی مراد دی دا بھی ہاں لکا او او دام رام مقصد نہ خلافارم دا ارب ادارے خباہت پگت سد کی ہوئی دو واری او دو دل دا مقصد دار دا بیان دا دا لگ دا دا او دا مقصد دار دا دا یعنی منفاط کراشی دانگر مکار ہمارے ماہول گئی پڑی بٹ بٹائی سیک چھپا رہے میں تار فٹ کی جاگا سبق تک سے نمو کر دی